کہ طالبان آئین کے دائرے میں رہ کر مذاکرات کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں تو ایک طرف آپ کہتے ہو کہ ہم پاکستان کا آئین نہیں مانتے جبکہ دوسری طرف آپ اسی آئین کے مطابق مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو کیا یہ آپ کے قول و فین میں کُل تضاد نہیں ہے جی اس موقع پر میں بذات خود بھی موجود تھا جب حکومت پاکستان نے میڈیا کے ذریعے ہمارے حوالے سے یہ بیان جاری کیا کہ ہم پاکستان کے آئین کو مان کر مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن یہ ایک پروپاگنڈا تھا کیونکہ حکومت پاکستان کے اس بیان کے فورن بعد ہم نے جواب میں کہا کہ پاکستان کے آئین میں ایک حرف بھی اسلامی نہیں لہٰذا ہم کسی صورت اس آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں پھر دوران مجلس اس موضوع سے متعلق بحث چھڑ گئی حاضرین میں سے ایک شخص نے مجھ پر رد کیا اور وہ کہنے لگے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے آئین میں ایک حرف بھی اسلامی نہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں اس لیے کہ آئین پاکستان میں تضادات کا امکان تو ہے لیکن غیر اسلامی ہونے کا امکان نہیں کیونکہ سر فہرست یہ بات دیکھی گئی ہے یعنی آئین میں سب سے پہلے یہ بات لکھی گئی ہے کہ ملک میں حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوگی تو ان کی یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں نے ان سے کہا کہ یہ مسئلہ چونکہ کفر و اسلام کا ہے لہذا اس مسئلے کو سیاست سے حل نہیں کیا جا سکتا بلکہ بہتر ہوگا کہ ہم دلائل سے اس مسئلے کو حل کریں تو میں نے ان سے کہا کہ ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کی تعریف کیا ہے تو میں نے کہا کہ ایمان کہتے ہیں ا تصدیق و بجمی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منند اللہ یعنی ایمان ان تمام احکامات کی تصدیق کرنا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے شریعت کی صورت میں اپنی امت کے لیے لے کر آئے اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن وہ نماز اس عقیدے کے ساتھ نہیں پڑھتا کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر فرض کی ہے بلکہ وہ نماز اس عقیدے کے ساتھ پڑھتا ہے کہ ڈاکٹر کی تحقیق کے مطابق نماز صحت کے لیے مفید ہے اس کا عقیدہ یہ ہے یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے تو یہ شخص بلجما کافر ہے کیونکہ یہ شخص نماز کے شریع حکم ہونے کا منکر ہے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آئین پاکستان میں اسلامی دفعات عدلہ اربع یعنی قرآن و سنت اجماع قیاس ان کے معیار پر شامل کی گئی ہیں یا اکثریت کی ووٹنگ سے شامل کی گئی ہیں تو یہ بات واضح ہے یقیناً اکثریت کی ووٹنگ سے یہ چند دفعات جو ہیں اسلامی دفعات جو پاکستان کے آئین میں شامل ہیں یہ ووٹنگ کے ذریعے اکثریت کی ووٹنگ کے ذریعے شامل کی گئی ہیں یہ اس حیثیت سے پاکستان کے آئین کا حصہ نہیں بنی کہ ان ما جاء اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یہاں آئین پاکستان میں اسلامی دفعات کی شمولیت جو ہے وہ منحص و انہوں ما ادہ الاکثریہ تو اس کی بنیاد پر ہے تو یہ بات ایک واضح بات ہے کہ یہ بات ہرگز اسلامی نہیں اور اسی وجہ سے یہ آئین ہرگز اسلامی نہیں ہو سکتا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی طانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں آپ نے لکھا ہے کہ اکثریت کے معیار پر جو دفعات آئین میں داخل کی گئی ہوں تو وہ اسلامی نہیں ہو سکتی پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جس طرح اکثریت کا اعتبار کرتے ہوئے ان دفعات کو داخل کیا گیا ہے بائیں نہیں اسی طرح اکثریت کے ذریعے ان دفعات کو پاکستان کے آئین سے خارج بھی کیا جا سکتا ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ حضرات کے نزدیک شریعت قانون بن سکتا ہے یعنی شریعت کو قانون بنایا بھی جا سکتا ہے اور نئے بھی بنایا جا سکتا جب کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں شریعت ایک وحدہ لا شریک ذات کی طرف سے بھیجا گیا اٹل قانون ہے یہ ہمیشہ قانون رہتا ہے اس کی حیثیت جو ہے ہمیشہ قانون کی حیثیت ہے آپ نے تو شریعت کے لیے اکثریت کی ووٹنگ کے ذریعے اس کی قانونیت کو صفت عارضی کا درجہ دیا ہے یعنی اس کا قانون ہونا عارضی ہے جب اکثریت نے اس کو پاس کر دیا کہ یہ قانون بن جائے تو یہ قانون بن جائے گا اور اگر اکثریت نے پاس نہ کیا تو یہ قانون نہیں بنے گا تو عارضی صفت ہیں قانون ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا اور ہم قرآن کو شریعت کے قوانین کو صفت ذاتی کا درجہ دیتے ہیں یعنی یہ صفت ذاتی کی حیثیت سے ایک ایسا اٹل قانون ہے جس کی تنفیذ ہر آن ہر لمحہ اور ہر زمان و مکان میں فرض ہے تو یہ جو بات ہے یہ ایک بس پوپگنڈا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں